ان الحمد للہ الحمد للہ من شرور ومن شرورہ اعمالنا من يهده الله فلا یا مالین واشد اللہ الہ اللہ وحد شریک اللہ واشہد النّہ محمد رسول یا ائوزین امنط اللّہ حقۃقاتی والمۃن اللہ ونتمسلم یا ایو الطق الذي ربکم من خالق واحد وَخَلَقَ و خلقمن وبس منہما رجالن کثیر وطق اللہ علبی والرحم انََََََََََ اللّہ قعنٰ عليكمرقيبہ يا لزيں آمن الطك اللہ وكول صديدہ يوسلكم اعمہ لكم و اكقف الكم ظنوبكم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 قال الله وََ وتعالى في المجیت المجيد يا الزین آ منو عطی الله و رسول ولا طولن تم تسمع عزیزا نگرامی ہر قسم کی حمد سنا کبریائی بڑائی تعریفات تمجیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کے لائق ہیں لاکھوں درود و سلام پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں ہم جب اپنی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے پریشانیاں ہیں گھر میں ہیں تو پریشان ہیں کاروبار میں ہیں تو پریشان ہیں تعلقات بہتر نہیں ہیں نہ نسبی رشتوں کے اور نہ دوستیوں یاریوں کے الغرض ہر طرف پریشانی اور غم ہے ان پریشانیوں اور غموں کی میرے بھائی بنیادی جو وجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کمزوری ہے جب ایک بندہ ایمان لے آتا ہے ایمان لانے کے بعد اس کے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسان آرام اور راحت میں رہے گا اور جتنا وہ تعلق کمزور ہوگا اتنا وہ انسان پریشان اور غموں میں گھرا رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کی ضرورت ایک مومن کو ایک مسلمان کو ہر موقع پر ان کی ہدایت کی اور ان کی سنت کی رہتی ہے ہر انسان کو اور مومن کو اس کی ضرورت ہے کوئی زندگی کے مراحل میں سے ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں ان سے مستغنی ہو گیا اور میں اپنا جو ہے دین اپنی طرف سے کوئی چیزیں اختیار کر لیتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ذلسم فل حیات دنیا کہ ان کی کوششیں دنیا کے لیے ہی رہ گئیں اور دنیا میں وہ یہ سمجھتے رہے کہ یوں نہ سنا بہت اچھا کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے آرام آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور کما حق ہو جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے دنیا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ معیار رکھا ہے کہ جو بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا اللہ اس عمل کو کوئی حیثیت نہیں دیتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل لئی سا علیہ امرنا فہو رد جس شخص نے بھی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا تھا وہ مردود ہے اس کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے اس کی اہمیت اس عمل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کے مقابلے میں دوسرے کی کیا حیثیت ہے اس کو ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کریں ایک دفعہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اقبل علیہ رجل ایک شخص آیا ہے شدید و بیاد سیاب بڑے سفید کپڑے ہیں اس کے شدید و سواد شعار بال سر کے بہت سیاہ ہیں لا یورا علیہ اثر السفر لگتا نہیں تھا کہ مسافر ہے لیکن وہاں کا تھا بھی نہیں وہ شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے لگا یا محمد اخبر الاسلام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا تو پھر وہ شخص جو ہے کہنے لگا کہ صدقتا آپ نے سچ کہا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ عجب نہ لہو یسل و یو ہو کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ خود سوال کر رہا ہے اجنبی شخص ہے پھر آپ صلی اللہ و کی بات کی تصدیق کر رہا ہے مطلب یہ کہ اس کو پہلے پتہ تھا جواب پھر سوال کیا کہ اخبرنی عن ایمان ایمان کے بارے میں ہمیں بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا پھر اس نے کہا صدقت کہ آپ نے سچ کہا صحابہ کا تعجب اور بڑھ گیا پھر سوال کیا کہ اخبر نے انسا کہ قیامت کے بارے میں بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسول انہا بلام منسال نہ بتانے والے کو پتہ ہے اور نہ پوچھنے والے کو پتہ ہے پھر اس نے سوال کیا کہ اخبر نے انعماراتا کہ ہمیں کچھ اس کی نشانیاں ہی بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں مجلس ختم ہوئی وہ شخص اٹھ کے چلا گیا جب چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہ پتہ یہ شخص کون تھا تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پتہ نہیں کون تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل العطاءمََََََ کم دینکم کہ جبریلاسلام تھے آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے یہاں جو قابل غور بات ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے انسانی لباس پہنا ہوا تھا انسانی حلیہ تھا عربی زبان میں بات کر رہے تھے اور صحابہ کو دین سکھانے آئے تھے وہ جبریل علیہ السلام نے وہ ساری باتیں ڈائریکٹ صحابہ کو کیوں نہیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ باتیں کیوں کہلوائیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جبریل بھی ڈائریکٹ آ کے کوئی حکم دیں تو وہ شریعت نہیں بنے گی شریعت وہ بنے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ جاری ہوگی جبریل السلام انسانی شکل میں آ کے انسانی زبان بول کے عربی زبان بول کے سارے جوابات بھی پتا تھے سب کچھ جاننے کے باوجود ڈائریکٹ صحابہ کو کوئی بات نہیں بتائی کیونکہ جانتے تھے کہ اطاعت کی جو اتھارٹی ہے تشریح کی جو اتھارٹی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے ان کی ذمہ داری آسمان سے پیغام لینا اور اللہ کے نمائندوں کو زمین پر پہنچا دینا ہے شریعت وہ بنے گی دین وہ بنے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوگا وہ عمل دین بنے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ اس کے سامنے خاموش رہے اس کو صحیح کہا یا غلط کہا اگر صحیح کہا تو وہ صحیح ہے اگر غلط کہا وہ غلط ہے شریعت وہ چیز بنے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں کر کے دکھا دیا آپ کا قول آپ کا فیل آپ کی تقریرات آپ کا حلیہ آپ کے اخلاق یہ دین ہے تو جب میرے بھائیو جبریل علیہ السلام کی رسول اللہ صلی وسلم اللہ کی بات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کون رہ جاتا ہے جبریل کے بعد کون رہ جاتا ہے جس کو ہم وہ اتھارٹی دیں وہ اختیار دیں کہ وہ دین کے فیصلے کرے اس لیے جو منحرفین ہیں جو اہل بدعت ہیں جو سازشی لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ اللہ کے رسول سے دور کرنا ہوتا ہے لوگوں کو قرآن کی طرف وہ بلا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں قرآن قرآن قرآن اللہ کے رسول سے دور کرو ان کو کیونکہ وہ راستہ جنت میں جے کر جاتا ہے جو محمد کے راستے پر نہیں چلتا اس کے لیے جنت نہیں ہے اللہ تعالی واضح طور پہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ محمد فرقم بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر لوگوں میں فرق پیدا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے کافر کون ہے اللہ پر ایمان یہودی بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں اور کون بھی رکھتی تھی لیکن فرق کہاں پر ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر پتہ چلتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے محمد فرقم بین الناس. یہاں سے تفریق ہوتی ہے مومن اور منافق کی مسلم اور کافر کی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیا تھا بڑے عقلمند لوگ تھے غز بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو بڑے بڑے کمانڈر تھے ان سے مشاورت کی تو مہاجرین کے چند لوگوں نے بولا مجلس میں انصار خاموش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ انصار بھی کوئی رائے دیں تو انصار میں سے سعد معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو بھانپ لیا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول شاید آپ ہم سے مخاطب ہیں اللہ کے رسول صدم فرمایا ہاں تو وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہنے لگے کہنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان صرف اس لیے نہیں لائے تھے کہ آپ کی مدینے کی چار دیواری میں حفاظت کرنی ہے نہیں آپ وسلم سے کہتے ہیں کہ جائیں جہاں جائیں گے ہم آپ کے پیچھے جس سے تعلق جوڑیں گے ہم اس سے تعلق جوڑ لیں گے آپ جس سے تعلق توڑیں گے ہم اس سے تعلق توڑ دیں گے ہمارے مال میں سے جو چاہتے ہیں لے لیں جو چاہتے چھوڑ دیں اور جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا وہ زیادہ ہمیں عزیز ہوگا آج ہمارے اوپر ذکات گراں گزرتی ہے فرض ہے اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں کا حق ہے تنگی محسوس کرتے ہیں ادا کرتے وقت لیکن سات بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات سنے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے مال میں سے جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ چلتے چلتے سمندر میں داخل ہو گئے اور ہمیں حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ ہم کود جائیں گے غرض انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے اگر نجات پانی ہے تو ان کی اطاعت میں اور ان کے فرامین کے اوپر اور ان کے حکم اور اشارے پر چلنا پڑے گا کیونکہ کیوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من تنشق شک الارض انہر یو کہ میں پہلا شخص ہوں گا قیامت والے دن جس سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید آدم میں قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار سردار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی لوا الحمد یومل کہ کے حمد کا جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں تحت تلوا یوم القیامہ وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے تحت ہوں گے انا اول شافعین میں پہلا بندہ ہوں جس کو شفاعت کی قیامت والے دن اجازت دی جائے گی شفاعت بھی وہ جو شفاعت عظما ہے سب سے بڑی شفاعت لوگ تکلیف میں ہوں گے پریشان ہوں گے غم میں ہوں گے تمنا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے انبیاء کے پاس جائیں گے سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس سب یہی جواب دیں گے کہ لسط لہ۔ یہ اعزاز میرے لیے نہیں ہے لیکن جب لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا اللّہ یہ اعزاز مجھے ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے حساب پوری دنیا کا شروع ہوگا یہ اعزاز دیا ہے اللہ نے ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اعزاز دینے کے بجائے وہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے انبیاء پر اعزاز دیا ہے تمام انبیاء آپ سلسلہ فرماتے تہ تیو ملکیہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اتنی باعزت اتنی عظیم اور اتنی شرف والی ہستی ہیں وہ یہ اللہ نے انہیں مقام دیا ہوا ہے لیواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا شفاعت عظما اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیں گے پھر جب آپ دنیا کی زندگی سے جب قبر کی زندگی میں جاتے ہیں وہاں بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو قبر میں آپ ناکام ہیں تیسری کوئی شخصیت نہیں ہے اللہ اس کا رسول دو باتیں پوچھی جائیں گی تیسرا دین اور اللہ اور رسول کی باتوں کا نام دین ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں ڈالا جائے گا ڈالنے کے بعد سوال کرنے والے اسے اٹھا کر سوال کریں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ما تقولو فی حاضر رجول کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوگا اگر وہ مومن ہوگا سچا مومن تو کہے گا نہ رسول اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں تو فرشتہ اس شخص کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھائے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو اگر تم ان پر اقرار نہ کرتے ان کی بات نہ مانتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا لیکن تم نے چونکہ ان کی بات مانی ہے تم نے جواب صحیح دیا ہے اللہ نے اس ٹھکانے کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ دے دیا ہے مطلب کیا ہوا کہ جنت کے ٹھکانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بغیر ممکن نہیں ہے راستہ منافق سے پوچھا جائے گا منافق جیسے لوگ دنیا میں دین کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کے سپرد سب کچھ منافق سے پوچھا جائے گا منافق جواب دے گا کہ لا لاجری مجھے کچھ پتہ نہیں ہے لوگوں سے میں نے سنا تھا لوگ ایسے کہا کرتے تھے میں نے بھی ان کی بات سنی سنائی میں نے بھی کہہ دی تو اس کو جواب دیا جائے گا لا لاد نہ تو نے کچھ سمجھا ہے نہ تو نے کچھ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کے سر پر اتنے زور سے ہتھوڑا مارا جائے گا اور اتنی زور سے وہ چیخ نکالے گا ثقلین جن اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کی اس چیز کو سنے گی اور اس کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا تو اگر آپ قبر میں ہیں دنیا میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ کوئی بھی عمل ہے اس پر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے جبریل علیہ السلام بھی ڈائریکٹ آ کے کوئی بات بتا دیں تو وہ دین نہیں بنتی قبر کے مرحلے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ سوال ضرور ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا نظریہ اور کیا عقیدہ ہے جواب صحیح ہے تو جنت ہے جواب غلط ہے تو جنت نہیں ملے گی پھر آخرت کے مراحل پہ آپ آ جائیں قیامت والے دن پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا صرف اور صرف پانی دستیاب ہوگا حوضے کو سر پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عنا میں آپ لوگوں کا حوضِ کوسر پر انتظار کروں گا جب لوگ آنے لگیں گے ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میں پانی پلانا چاہ رہا ہوں گا لیکن اختلجونی مجھ سے پہلے ہی انہیں روک دیا جائے گا مجھ تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا ان کو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا صحابی یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں ان کے وضو کیے ہوئے ان کے چہرے چمک رہے ہیں جواب دیا جائے گا کہ لاتدری ما احدثوا باد آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا, کیا تھا غرض ان کو ہوزے کو سر سے واپس اگر کوئی آپ کو حوض کوثر سے جام پینا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرے ان کی سنتوں کو اختیار کرے ان کے طریقے کو اپنائیں اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی حقیر نہ سمجھیں بہت وزنی اور بہت قیمتی بات ہوتی ہے جس کو اللہ نے سمجھ دیے وہ سمجھ جاتا ہے یہ جو بیماریوں کی کثرتیں ہیں ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی ہے اور بہت بڑا سبب ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک, دفعہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو اس نے غصے میں ایسے کہہ دیا کہ اس نے کہا کہ سیدھا ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے اللہ کے رسول وسلم نے کہا کہ یہ اٹھے گا بھی نہیں اب اور راوی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ شخص کا اس ہاتھ کو فالے جوا اور وہ اپنے منہ تک وہ ہاتھ نہیں لا سکا یہ جل سزا ملتی ہے میرے بھائیوں کچھ لوگوں کو فوراً مل جاتی ہے کچھ لوگوں کو زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر مل جاتی ہے اور کچھ کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت بظاہر جو ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے یہ سزا مل سکتی ہے تو فالج کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کو غور کریں گے کہ کہیں اللہ کے رسول کی کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہے کھانے میں پینے میں پہننے میں اوڑھنے میں سونے میں اپنی زندگی کا اچھی طرح جائزہ لے ایک اور واقعہ سین ابو حریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بڑا برتن ہے بڑا ڈول ہے اس کو ڈائریکٹ منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے جناب ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنی آنکھوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے مشکیزہ اٹھایا ڈائریکٹ پانی پیا تو فرماتے ہیں کہ اس مشکیزے کے اندر سانپ تھا اس سانپ نے اس کے ہونٹوں کو ڈس لیا یہ ساری ہماری صحت ہماری حفاظت ایمان کی حفاظت جسم کی حفاظت اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ رحمت ہیں اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں ہدایت کا راستہ اگر بتایا کہ یہ فرمایا کہ ان توتی تہتدوں ان کی اطاعت کر لو ہدایت پا جاؤ گے رحمت چاہیے ہم ہر وقت اللہ ہم پر رحم کرے دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رحمت چاہیے عطی اللہ رسول اللہ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تم پر رحم کیا جائے گا آپ سلسم رحمت العالمین تھے آپ کی ذات نہیں آپ کے فرامین بھی رحمت للعالمین ہے یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے اس کے اندر آرام ہے سکون ہے پریشانیوں کا ازالہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا اور اندھیرا ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعزازات سے نوازا ہے پھر حوض کوسر سے آگے آپ دیکھیں جنت کا دروازہ بھی اگر کھلنا ہے تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی طرح لوگ بڑھیں گے میں جاؤں گا دروازہ نوک کروں گا تو جنت کا جو نگہبان ہوگا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ کون ہو آپ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کا نگبان کہے گا کہ امر تو اللہ افطاہدن قبلک مجھے یہی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر دروازہ کھولنا تو جنت میں بھی سب کے قائد تمام انبیاء اور تمام امتوں کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بہت عظیم ہستی ہیں میرے بھائیو ان کے فرامین بڑے عظیم فرامین ہے ان کی طرف توجہ کریں چھوٹی سنتیں ہوں بڑی سنتیں ہوں سنت کو کبھی حقیر مت جانے سنت بہت قیمتی چیز ہے بہت بڑی قیمتی چیز ہے اس کے اندر رحمتیں چھپی ہوئی ہیں اس کے اندر اللہ کا فضل چھپا ہوا ہے اس لیے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اسلام کے دشمنوں کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا فرمان ہے مستشرکین نے کوئی کمیٹیاں نہیں بنائی قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے چند ایک لوگ اٹھے جنہوں نے باتیں کی لیکن اس وقت یورپ میں پوری پوری تنظیمیں اور کمیٹیاں موجود ہیں جو احادیث کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں مستشرکین جنہیں کہا جاتا ہے کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں رحمت ہی اتنی ہے کہ پڑھتے پڑھتے خود مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کے ہوتے ہوئے اس سے کیوں محروم ہیں اپنی زندگیوں میں آپ غور کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاگو کرنے کی کوشش کریں پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اللہ گھروں میں بازاروں میں اور تعلقات میں کیسے رحمت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انہو ولی التوفیق